<سلم> <سلم> <سلم> <تصليما> ربی الاول کا مہینہ آج کے اس دور میں اس کے آغاز سے اختتام تک عام مسلمانوں میں چاہے وہ دین سے واقف ہوں پڑھے لکھے ہوں یا جاہل طبقہ ہو رسم و رواج اور موقع موقع پر بس دین کی رسومات ادا کرنے والا ان دنوں میں جھوم جھوم کر گا گا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات آپ کے متعلق گفتگو آپ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے سنتے ہیں لوگ جھومتے ہیں اور ربیع الاول کے یا خصوصاً بارہ ربیع الاول کے بعد واپس اپنی اسی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں جس میں وہ پہلے تھے چند دنوں کی تبدیلی بھی وہ وقتی تبدیلی تھی جو شریعت کے مطابق نہیں تھی ان میں سے اکثریت اس طرح کے کام کرنے والوں کی اکثریت لا علم ہوتی ہے ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ نہیں ہوتا لیکن ان کے اس جذبے کو دیکھ کر اس جوش کو دیکھ کر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھپی ہوئی ہے اس کو صحیح راہ صحیح سمت صحیح جانب کی طرف آگاہی نہیں مل ہم بھی نفرت کے ساتھ تحقیر کے ساتھ تزلیل اور تکفیر کے ساتھ بدتی قرار دے کر ان کو دکھا دے کر ان کے, اوپر تان کر کے جس کو خوش کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں اگلیس ہوگا کیونکہ جاہل کو سکھایا جاتا ہے لا علم کو پڑھایا جاتا ہے ان کے ساتھ مقابلے بازی مناظرے بازی کر کے انسان جیت نہیں سکتا ان کو بتایا جاتا ہے کہ محبت کیا ہے محبت کا طریقہ کیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے اس کے بغیر ایمانی نہیں ہے ایمان مکمل نہیں ہے یہ ایمان سرے سے ختم ہو جاتا ہے جس درجے کی محبت ہو اور جس درجے کی محبت کا فقدان پایا جائے اس لیے اپنے ارد گرد آس پاس جو لوگ آپ کو نظر آئے ہیں اور وہ ان دنوں کے اندر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مجھے اور آپ کو چڑھا بھی رہے ہوں کہ سوائے بلی کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے چڑھانے سے تپانے سے یہ دین اللہ کا دین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور خواہش اور تمنا یہی تھی کہ ساری امت سارے لوگ صحیح عقیدہ صحیح امن اپنا کر جنت میں جائے یعنی یہ کوئی شخص شرک کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو انجام تو ٹھیک نہ ہوا نا ان اللہ یا کبھی ان من شرک بلّہ فقط حرم اللہ علیہ دل میں دکھ ہو افسوس تو ہو کہ کوئی آدمی صحیح عقیدہ لے کر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا دل میں تکلیف ہونی چاہیے اور اگر وہ جاہل ہو تو خاص طور پر زیادہ ہونی چاہیے ایک ہوتا ہے معاند مستقبر مستقبر جن کا تذکرہ جا بجا قرآن میں ان الدین استقبر آیا تین وسطران جا انفسهم ظلم قنت یہ جو متقبرین مستقبرین مہاندین جاہدین جو ہوتے ہیں ان پر مثال لا تع بھی کرے ملامت بھی کرے بدعائیں بھی دے ان کی ہلاکت کی اللہ سے گزارش بھی کرے یہ جائز ہے رب الم فلام اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے اس کے دل کو مزید سخت کر دے ایمان اب نہ لائیے یہ اب ایمان نہ لائے جب تک کہ تیرا دردراہ عذاب نہ دیکھ لے یہ تھے اس شخصیت کے الفاظ جس کو اللہ تعالی نے کہا تھا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آپ دونوں فرون کی طرف جا رہے ہیں دیکھو لہجے میں نرمی رکھنا اس کو بات سمجھانا بالکل آغاز میں کہا تھا لیکن جب اس کو بات سمجھا دی بڑے اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ نہیں مانا اکڑ گیا اور اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید میں کہ اس کا انکار جو ہے وہ یقین کے بعد تھا اس کو پتا تھا کہ جو موسا علیہ السلام بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہ آخر میں جا کر موسا علیہ السلام نے اس کی تباہی اور بربادی کی بد دعا کی اللہ سے تو اس لیے فرق کیجئے لازمی اپنے معاشرے میں آس پاس گرد کے لوگوں میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی رویہ ایک ہی لاٹھی یہ انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ایک شخص کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا یہ آتی تھا صحابہ کا طرز حمل آپ کے سامنے ہے بیسوں بار آپ نے حدیث ممبر سے سنی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کچھ نہیں کہا مسجد میں پیشاب کر دیا پانی کا ڈول منگوایا ڈلوا دیا اس کو پیشاب بھی پورا کرنے دیا روکا بھی نہیں اس نے نماز بھی پڑھی پھر روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بھی دعائیں بھی کی سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو فرمایا کہ مساجد ہیں اللہ کے گھر ہیں یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہوتے گندگی ناپاکی کے لیے یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا نام حالانکہ پیشاب کر چکا تھا ہمارے اس دور میں کوئی شخصی کام کر دے اور زندہ بچ کے مسجد سے چلا جائے ممکن نظر نہیں آتا سمجھے؟ یہ تھا جاہل آدمی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبلہ رخ دیوار پر تھوک اور بلغم دیکھا تو اتنے شدید غصے میں آئے ہمارے کون ہے جس نے کام کیا ہے قبلہ رخ تھوکا ہے تھوکنا بڑا گناہ ہے یہ پیشاب کرنا بڑا گناہ ہے کس میں ناپاکی زیادہ ہے تھوک تو ناپاک نہیں ہے نا لیکن قبلہ رخ جنہوں نے تھوکا وہ مدینہ کے رہنے والے بآن لوگ تھے ان کے لیے لہجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تھا یہ چیز جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے لیکن ایک لا علم آدمی جاہل آدمی اس نے پیشاب کر دیا اس کے لیے لہجہ اور تھا یہ آپ کو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو معاشرہ ہیں ان کے ساتھ آپ نے طے کرنا ہے کہ کس طریقے سے پیش آنا ہے یہ وہ آدمی ہے جو پیشاب کرنے والا ہے مسجد میں جاہل ہے پتہ نہیں ہے اس کو آداب کا طریقہ کار کا سیکھنا چاہیے تھا اللہ کا قرآن موجود ہے اللہ کی وہی موجود ہے اللہ کی وحی اللہ کی حجت تمام ہے انسان کو سیکھنی چاہیے لیکن نہیں سیکھ پایا تو سکھائیے اسے اسے پتہ ہونا چاہیے اس اسلوب کو لے کر اب آگے بڑھتے ہیں اس فرق کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے معاشرے میں ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ان کے ہاں جو خامی پائی جاتی ہے جو مین مسئلہ ہے اصل وجہ ہے کہ ان دنوں کے اندر یہ شور شرابہ یہ چراغا یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتی کس وجہ سے ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جس کو وہ عشق رسول کا نام دیتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی آپ کی ولادت کی خوشی ہے منائیں گے ہم اب ہم لاکھ دلائل دیں سب کچھ کریں آپ اصل مین وجہ کو پکڑیں وجہ کیا ہے اس شخص کے کام کرنے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے راستے سے ہٹ کر وہ یہ کام کر رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ایک ہی وجہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت نہیں ہے آپ بندے نہیں ہیں آپ بندے سے پڑھ کر کوئی چیز آپ انسانوں سے الگ سے کوئی چیز ہے اسی بنیاد پر آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کو آپ کے نور کو پیدا کیا گیا آپ کی وجہ سے ہی ساری کائنات بنائی گئی آپ کے ہی کہنے کے اوپر اللہ احکامات کو بدل دیتا ہے آپ کی اللہ کے آگے ایسے چلتی ہے کہ اللہ آپ کی ٹالتا نہیں ہے اللہ تعالی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں عالم الغیب ہیں وہ کسی کو بھی چھڑوانا چاہے بخشوانا چاہے بخشوا سکتے ہیں وہ ایسے ہی ہمارے درمیان موجود ہیں زندہ ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ان کے نزدیک اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ بھی ہمارے درمیان ان کے نزدیک موجود ہے اللہ بھی دیکھ رہا ہے اللہ بھی سن رہا ہے اور یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی اللہ عالم خبیر بصیر وہ صفات جو اللہ کی تھیں وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی دیت سے نکال کر بندے ہونے سے نکال کر انہوں نے کہاں پہنچایا اللہ کے برابر لاکھا کر دیا اور اسی بنیاد پر جب وہ اللہ کے برابر پہنچا دیا بعد میں تو اللہ سے اوپر بھی کر دیا پھر مختلف طریقے ہوئے ہیں کچھ نے ڈائریکٹ مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ عطا کرتے ہیں آپ کے خزانے جیسے اللہ کے خزانے ہیں سب آپ کے اختیار میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح کہ ان نمانا مسلم کے حدیث ہے کہ بھائی اللہ عطا کرتا ہے بانٹنے والا تو میں ہوں تو خزانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یا آپ کے جانے کے بعد آپ سے ڈائریکٹ ڈائریکٹ کرنا مدد مانگنا یا آپ کے وسیلے سے توسل سے اللہ تعالی سے مانگنا کہ آپ کا جو مقام شان اور مرتبہ اللہ میں تجھے واسطہ اور وسیلہ دیتا ہوں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے وسیلے سے تم میرا مسئلہ حل فرما دے کچھ لوگ ڈائریکٹ مانگتے ہیں کچھ لوگ وسیلے سے مانگتے ہیں یہ ہے نا آپ کے معاشرے کے وجہ آپ سے نکال کر اوپر پہنچا دیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام کیا تھا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ نے خود فرمایا تو ترون اکما علس مریم مجھے میرے مقام سے اس طرح سے اوپر مت بٹھا دو اوپر مت چڑھا دو جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے اوپر بنایا یہ ہمارے ہاں جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہے محبت میں غلو جو انسانی فطرت کے اندر موجود ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم عام طور پہ ان چیزوں میں خصوصاً عیسائیوں کے پیروکار بن جاتے ہیں میند کرسمس اللہ کے وہ بیٹے تو یہاں اللہ کے برابر مقابلہ چل رہا ہے کہ کسی طرح عیسا علیہ السلام سے ہمارے نبی کی شان کم نہ ہو جائے انہوں نے اگر اللہ کا بیٹا قرار دیا تو ہم برابر چھوڑیں اللہ ترون عبد ال میں اللہ کا بندہ ہوں رقول عبد اللہ و رسول آپ کی ولادت بھی ہوئی ہے آپ دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں سارے جو بندگی کے احکامات ہیں بشریت کے احکامات ہیں وہ آپ پر لاگو ہوئے ہیں کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں لیکن اس سے آپ بندگی سے باہر نہیں ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اس روئے زمین پر نہیں آئی ہے اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے یعنی یہ بھی ہمارے ایک قدرت نظر پائی جاتی ہے کہ جب ہم اس غلوف کرد کرتے ہم تھوڑا سا نیچے گر جاتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان اور مقام بھی نہیں ہے اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں تو بہت سے لوگوں کے یہاں یہ بھی پائی جاتی ہے انکار حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی بھی امتی کی بات کو فوقیت دینا ہے نا عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے اگر کہہ دیا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے منع کریں عورت کو بتا دیا گھر میں نماز پڑھیں تمہارے لیے افضل گھر میں نماز پڑھنا ہے یہ آپ نے بات کہی کہ مدینہ میں تو مسجد نبی سے بھی افضل ہوا عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا لیکن اگر کوئی عورت آنا چاہتی ہے اور آتی تھی فجر میں بھی آتی تھی مسلم بھی آباد ہوتی تھی عورتوں سے عورتوں کی صفحے ہوتی تھیں آپ نے عورتوں کی صفوں کے متعلق احکامات دیے ان کا دروازہ الگ کروا دیا عورتیں پھر بھی آتی تھیں آنا چاہے تو روکنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کا مرد شور والد کوئی روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا عید کی نماز میں تو آنے کا حکم دیا گیا خصوصی عید کی نماز میں لازمی آنا ہے عام نمازوں میں بہتر ہے گھر میں پڑھنے مرد کو حکم دیا منع نہیں کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کس فقیر کی کس سمجھدار کی کس عاقل کی کس معدس کی کسی کی بات کو اگر میں فوقیت دوں کہ نہیں عورت کا مسجد میں آنا حرام ہے بک کی بات اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے واسطے اور وسیلوں سے دعا مانگی جائے ہمارے کراچی میں ایک مسجد ہے وہاں پر اجتماع ہوتا ہے حج عمرے کی تربیتی کلاسز کا معروف مسجد ہے بادر آباد کی سائڈ پہ تارک روڈ بادرآباد کے بیچ میں بڑی مشہور مسجد ہے عورتیں بھی آتی ہیں حج کی کلاسز لینے کے لیے عمری کی ٹریننگ لینے کے لیے حج کی ٹریننگ لینے کے لیے اب عورتیں مسجد میں آ گئی ہیں. آئی گئی نا اب نماز پڑھنے دو باجو مات کچھ عرصے چلتی رہی پھر وہاں کی کشتی صاحب کو چون کے ان کا فکری مسئلہ ہے جوش آیا اس جوش میں وہ جو اسپیکر کا تار ہے وہ جو کنیکشن ہے وہ نماز کے دوران بند کر دیا جاتا ہے کہ کلاسز میں آئی ہیں وہ انہوں نے ساری گفتگو سنی نماز کا ٹائم اگر ہو گیا جماعت ہو رہی ہے تو اسپیکر بند ہے عورت بات جماعت نماز ادا نہیں کر سکتی وہ اپنی الگ کرے ہمارا مسئلہ ایسا ہی ہے آ گئی ان کے فقا نے بھی منع کیا تھا کیوں مسجد آنے سے کہ فتنا ہے مسجد نہ آئے فتنا ہے راستے میں بازار میں عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا فتنا ہے گھر سے باہر نکلوا دیا مسجد آ گئی لیکن کم عقلی اتنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کہ یہ بس یہاں نماز نہ پڑھے یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تفرید آپ کی شان کو کم کرنا آپ کے فرامین کے مقابلے میں دوسروں کے فرامین کو فوقیت دینا ان دونوں چیزوں کا مقابلہ ہم اس صورت میں کر سکتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام اور شان کو سمجھے اللہ تعالی نے آپ کو پوری امت میں چنا ہے آپ کا جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما خرق الله وما ذراء وما نسا نفسا اکرم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آزت پر اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں جو بھی جان مرچرل پر کوئی بھی چیز آپ لے لو اس زمین پر اللہ کو وہ زیادہ محبوب مکرم ہو اللہ کیا اس کا اتنا عزت اور مقام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو مقام جو عزت آپ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں اور اس کے انہوں نے استدلال پیش کیا کہ میں نے قرآن مجید میں دیکھا ہے قرآن مجید تو اقسام بحیات یا حد غی رہی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کے کلام میں کبھی نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی کی قسم اٹھائی ہو سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھاتا ہے بہت سی چیزوں کی قسم اٹھائی گے یہ اللہ کے شاہ نشان ہیں میرے اور آپ کے لیے منع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی طرح کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں پرانے مجید میں آپ کے متعلق چیزوں سے لیکن زندگی کی قسم کسی اور کی نہیں اٹھائی لام رقع نہ اللہ کے نبی آپ کی زندگی کی قسم یہ لوگ اپنے نشے میں مستے ہیں قومی کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے صورت میں جب دیکھا عبداللہ ابن عباس نے جو وہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ محبوب اور مکرم کوئی شخصیت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نزدیک ہے اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے دنیا میں جو مقام جو شان جو عزت جو احترام آپ کو ملا ہے آپ کے بغیر آپ کے آ کے بعد آپ کے اوپر ہی مان لائے بغیر آپ سے محبت کیے بغیر آپ کی ابتدا کو اپنائے بغیر کوئی شخص اب جنت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا صحیح بانہ میں اقرار نہ کرے یہ بات ماننا سمجھنا لازمی ہے اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے کل قیامت کے دن بھی جو مقام آپ کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے اٹھائے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شافی ہوں گے ساری انسانیت کی سفارش کریں گے شفاعت العثبہ جس کو کہا جاتا ہے پھر شفاعت شفات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشوانے کے لیے شفاتیں سفارشیں کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پُل شرات کو عبور کریں گے سب سے پہلے جنت کا دروازہ جس شخصیت کے لیے کھولا جائے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے لوائے محمود مقام محمود آپ کو پتا ہوگا مقام وسیلت جو ایک ہی مقام ہے جنت کے اندر ایک ہی بندے کو ملے گا ایک ہی بندے کو ملے گا کسی اور کو نہیں مل سکتا ایسا اعلیٰ ترین جنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا امید اللہ سے مجھے یہی ہے کہ مجھے ہی ملے گا میرے لیے اللہ سے اس جنت کا لوگ سوال کیا کرو دعا کیا کرو اللہ مجھے یہ مقام عطا فرما دے اور جو آدمی یہ کام کرے گا شفا اس کو میں کل قیامت کے نہیں اس کے بدلے میں اس کی سفارش کروں گا اس نے میرے لیے اللہ سے دعا کیے بدلہ میں پورا اس کو سفارش ملے گی نہیں یہ آپ کے مقام اور مرتبے ہیں اس کو بھی ماننا سمجھنا ضروری ہے آپ اللہ کے ہاں بڑے محبوب اور مکرم ہے آپ سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو مقام خلت بھی نہیں دیا آپ کی شخصیت ایک نمایاں ہے الگ ہے آپ کا مقام اور مرتبہ الگ ہے اور آپ کی اسی شان کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں رکھا ہے ذرا سے سمجھیے گا میرے ساتھ آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی شان اس امت پر احسان کے طور پہ اللہ نے پیش کی اللہ, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان انسانیت پر اپنا یہ آخری رسول بھیج کر ایک تو اتمام دین کیا اور اس ایسا رسول بھیجا جس کے کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف تعلیم دیتا ہے ان کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی آیات سنا سنا کر ان کے عقائد کو درست کرنا ان کے ایمان کو درست کرنا ان کے اعمال سالحہ کی طرف ان کو رغبت دلانا اندر سے ان کو پاک صاف کرنا اس رسول کا مشن اس رسول کی زندگی کا مقصد یہی ہے جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے اللہ تعالی نے آپ کے مقام اور شان کو بیان جو فرمایا ہے اس کو تھوڑا سا میرے ساتھ سمجھیں گے بات سمجھ میں آئے گی اللہ تعالی نے فرمایا ان ملا نبی اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد کرتے ہیں سلاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سلاد کرنے میں مختلف معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سلاد کس طرح کرتا ہے مختلف مفہوم اہل علم نے ذکر کیے شاندار ترین مفہوم جس کو کئی ایک اہل میں پسند فرما ابوالعالیہ کو کالج بخاری نے بھی ذکر کیا ہے اور وہ ہے کہ اللہ, علیہ فی وہ جو اللہ کے پاس ایک الگ جہان ہے الگ ایک وہاں کا مقام ہے وہ جو ایک وہاں کی خصوصیات ہے اس منع اعلیٰ کی اس کا تصور تھوڑا سا ذہن میں لائیے وہ جگہ کیا ہوگی وہ عرش وہ فرشتے وہ مقام وہ آس پاس کی چیزیں وہاں پر رب العالمین اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تعریف کرتا ہے خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے اور فرشتے یو سلم عالم نبی اس کا معنی عام دعا نہیں ہے سلاد دعا نہیں ہوتی صلوات اللہ سلاد الگ چیز ہے دعا ایک الگ چیز ہے رحمت کی دعا ایک الگ چیز ہے اور سلاد ایک الگ چیز ہے یہ عام رحمت کی دعا نہیں ہے اس میں خصوصی رحمتیں خصوصی برکات کی دعا بھی ہے آپ کے مقام اور شان اور مرتبے کو بیان کرنا بھی ہے یہ کام فرشتے بھی وہاں کر رہے ہیں یہ وہاں ہو رہا ہے الَّذِينَ عَلَيْهُ ایمان والو یہاں اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی یہ کام ہونا چاہیے, مقام اور شان بیان چاہیے یہ مقام مرتبہ بیان ہونا چاہیے تم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد اور سلام کرنا ہے کاب نوجرائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی سلام تو آپ نے ہمیں سکھا دیا تھا سلاد کیا تھا وہ نہیں سکھایا سلام کیا تھا یہ جو ہمشود میں پڑھتے ہیں وبرکات امام نوئی نے بھی لکھا ہے ابن بشیر رحمہ اللہ نے بھی اور بھی کہ یہ لکھے گئے کہ اللہ تعالی نے چونکہ دو چیزوں کا حکم دیا وسلم تسلیمہ اس لیے غیر مستحسن عمل ہے کہ انسان آدھا کام کرے کہ علیہ السلام صرف ہے آدھا کام نہیں کرنا اس عبادت کو پورا کرنا ہے اور واضح کر کے کرنا ہے یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں شان کو بیان کرنا اللہ سے استدا کرنا کہ اللہ ہم بھی تج سے یہ التجا کرتے ہیں ہم بھی تجھ سے گزارش کرتے ہیں کہ تو اپنے نبی پر خاص تعریفی کلمات کہتا رہے جو کہتا رہا ہے آگے بھی کہ ہماری بھی یہ سفارش ہے ہماری بھی گزارش ہے ہم بھی اس تعریف میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور خاص سلامتیاں اتار دے خاص فضل و کرم اپنا فرما دے اس میں یہ جان بھی شامل ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکھایا کہ سلاد سلام تو یہ تھا سلاد یہ ہے کہ نماز میں کہا کرو اللہ اور پھر مختلف اس کے الفاظ اور سیخ اللہ محمد کما صلی علی حمید الم آل آل یہ نماز میں پڑھنا صحیح قول کے مطابق نماز کا رکن ہے رکن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز چاہے یہ نماز ہو چاہے عید کی نماز ہو چاہے نماز جنازہ ہو کوئی بھی نماز ہو ان کلمات کو ادا کیے بغیر آدمی سلام نہیں پھیر سکتا پھیر دیا تو نماز پوری راج قوم کے مطابق پوری نہیں ہوئی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا ہے اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک نہیں کوئی بیسو حدیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحمد میں ایسے خوشی خوشی صحابہ کہتے ہیں آپ کے چہرے پہ عجیب خوشی تھی عجیب مسکراہٹ تھی ہم نے پوچھا وجہ اور بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے میری طرف ایک فرشتہ آیا دوسری جات میں ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ کیا آپ راضی نہیں ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پر کوئی بھی آدمی ایک مرتبہ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر درود ہے علیہ السلام وسلم یہ مختصر درود ہے یا آپ نے اور میں نے اس حکم کو پورا کر دیا کہ صلی علیہ وسلم السلیمہ اس کے بدلے میں صلی اللہ علیہ عشرہ مصر احمد میں ہے کہ اللہ کے دس درجات کو بلند کر دے گا اس کی دس فطاحوں کو معاف کر دے ایک دفعہ اس نے کیا اللہ اس پر دس مرتبہ اس بندے پر سلاد کرے گا جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر دس مرتبہ سلاد کرتا ہے اور یہ دس مرتبہ سلاد اللہ کا بندے پر کرنا کیا ہے یہ بھی الگ ہے کیونکہ نسبتوں سے معنی بدل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بندے پر سلاد کرتا ہے اس کو بھی قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے جہاں پر یہ ہے نا اِنَّ اللہ چند آئے وہ ہے سلاد کرتا ہے اس کے فرشتے بھی تم پر سلاد کرتے ہیں اس کا اور تم پر سلاد کرنے کا مظہر یہ ہے کیفیت یہ ہے اس کے نتائج اور سمر اور فائدہ یہ ہے نیلوخ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے کفر سے ایمان کی طرف گمراہیوں سے ہدایت کی طرف بے عملی سے عمل کی طرف تمہاری پریشانیوں اور تنگیوں سے نکال کر تمہیں آسانیوں کی طرف لے آتا ہے تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے گناہ اندھیرے ہیں نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے جو حدیث ابیہ بنکاب میں ہے کہ اگر میں پورا ٹائم یہی کرتا رہوں کہ آپ پر سلاد کرتا رہوں اللہ سے بس کچھ اور نہ کہوں کچھ اپنے لیے نہ مانگ بس آپ کے لیے ہی کہتا رہا کہ تعریفیں فرماتا رہے خاص رحمتیں خاص برکتیں خاص فضل و کرم فرماتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری ٹینشن پریشانیاں بھی اللہ ختم کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا یہ مقام کو سمجھنا ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے اس کا تعلق صرف ربیع الاول کے ساتھ نہیں ہے نہ یہ پیدائش کا دن منانے کے ساتھ ہے یہ مقام اور شان اللہ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اس کا اگر کوئی منکر ہے کسی کو تکلیف ہوتی ہے کوئی دل میں پریشانی محسوس کرتا ہے یہ مقام اور شان سنتے ہوئے وہ اپنے ایمان کو چیک کرے لیکن بات وہی آ کر رکتی ہے کہ وہ جو معاشرے کا ایک طبقہ جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا جو لائن طبقہ ہے وہ جھوم جھوم کر یہ شان تو بیانیا ہے, بیان ہے. کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا نہیں سیکھ رہا. کیونکہ محبت جو ہے اس محبت کی اعلیٰ ترین دلیل اتباع ہوتی ہے محبت کی اعلیٰ ترین دلیل جھوم جھوم کر نام لینا چند دنوں کے لیے جھنڈیاں لگا لینا روشنیاں کر لینا اللہ کی قسم یہ محبت کی دلیل نہیں ہے یہ بارگاہ الہی میں تولا نہیں جائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیے نہ اپنے چاہنے والوں کو کہا نہ آپ کے چاہنے والوں نے یہ کام کیے پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ نے روزہ رکھا سنتے ہیں نا آپ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس دن مجھ پر وہی بھی نازل ہوئی تھی اور اس دن پیدا بھی ہوا پیر کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سوال کیجیے کی اپنے آپ سے اپنی ولادت کی وجہ سے رکھا یہ اس لیے رکھا کہ اس دن اعمال الہی میں جمعرات کا بھی روزہ ہے پیر کا بھی روزہ ہے ان دو دنوں میں اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے جب عمل پہنچے ہر عمل ہر عمل نام میں امال میں ہو ان میں روزہ بھی آ جائے ان میں روزہ بھی داخل ہو پھر اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں تردی مجبرت ایک چیز ہو رہی ہے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی شامل ہو گئی پیر کا روزہ رکھ لیا اس وجہ سے رکھا کہ اعمال بارگاہ لاہی میں پیش ہو رہے ہیں ساتھ میں اور بھی وجوہات آ گئے اور وہ وجوہات کیا ہیں اس دن اللہ نے مجھے پیدا بھی کیا تھا اس دن مجھ پر وہی نازل بھی ہوئی تھی یہ وصف یہ صرف وجہ موجود ہے اس کو اگر نکال بھی دے تو بھی حکم موجود رہے گا یعنی اگر یہ نہ بھی ہو جیسے جمعرات کے دن آپ کی ولادت نہیں ہے لیکن جو وجہ ہے اس کی وجہ سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں بات کو تھوڑا سا سمجھئے گا جیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ رکھا ہمارے ہاں یہ چودہ اگست منانے کے لیے بھی گزری ہے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اور یہ پیش ہمیں بتایا دو چودہ اگست منا رہے ہو میلاد نہیں منا رہے کیسے خوشحک ہو اپنے وطن سے محبت اتنی زیادہ ہے یہ چودہ اگست منانا بھی کوئی دین میں درست نہیں ہے کوئی بھی چیز جو بار بار ریپیٹ ہو بار بار دہرائی جائے ہر سال کی مناسبت سے اس کو منایا جائے اجتماعی قومی شکل کے اندر یہ صرف دو ہیں. ان اللہ قد الجاہلیت اللہ نے دور جہائیت کی ساری عیدوں کو بادقر کیا ہے تمہارے لیے صرف عید الفطر اور عید ہے جو قومی سطح پر مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ خوشی کا دن سب مل کر منائیں گے وہ یہ دو دن ہے جس کا آغاز نماز سے ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی دن نہیں ہے اور یہ سعودی عرب کے علماء کے بھی فتوی ہیں یہ جو یوم الوطنی وہاں بھی منائی جاتی ہے شیخ حسینین, شیخ ابن الباز وہ بھی اسی کو یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ان دنوں کو بار بار رپیٹ کر کے منایا جائے بھی کوئی چودہ اگست منانا آپ اس کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشورہ کا روزہ رکھا تو موسا علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا فرون کو اللہ نے غرق کیا تھا وہ ہر سال روزہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو ہر سال دن تو منایا جا رہا ہے نا خوشی فرعون کے غرق ہونے کی کسی نہ کسی شکل میں تو منائی جا رہی ہے روزہ رکھ کر منائی جا رہی ہے منائی تو جا رہی ہے تو منانے کا طریقہ تو مل منانے کی اصل تو مل گئی منع کسی بھی طریقے سے لو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تو رکھ رہے تھے کا آپ مکہ میں بھی رکھتے تھے مدینہ میں بھی آ کر رکھا اور آ کر رکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ یہودیوں کا بھی روزہ ہے آپ نے پوچھا تمہارا کیوں انہوں نے وجہ فرمایا اس کا تو ہم بھی زیادہ حقدار ہے یعنی یہ وجہ ہوتی تب بھی آپ نے روزہ رکھا آپ کے اصل روزہ رکھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرحون سے نجاتی اور انہوں نے روزہ رکھا یہ بس شامل ہو گیا مؤثر نہیں ہوگا تو حکم نہیں ہوگا پیر کا روزہ اس لیے کہ آپ کی ولادت ہوئی آپ کی ولادت نہ ہوتی تو آپ روزہ نہ رکھتے ایسا نہیں ہے آپ نے روزہ رکھا اعمال کی پیشی کے اعتبار سے آپ یوم عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں کہ اس دن کو اللہ نے اس مکرم بنایا کہ اس دن یہ اللہ کی عبادت کی جائے اور چیزیں اور اسباب آ کے شامل ہو جائیں ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے اس لیے دین کو بڑی گہرائی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری خواہش ہمارے جذبے ہمارے رسم و رواج ہمارے دور کے طریقہ کار ان کو جو ہم دیکھتے ہیں خوشی منانے کے کسی عزت کرنے کے کسی کے احترام کرنے کے ان کو شریعت پر مسلط کر کے ان کو شریعت قرار دینا اور جو وہ نہیں کر رہا وہ غلط کر رہا ہے وہ ابلیس ہے وہ خوش نہیں ہو رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ معاشرے کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ تصور غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تصور نہیں ہے آپ کی محبت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کو محبت ہے محبت کا دعوے محبت کا معیار محبت کی دلیل یہ کہ کتنی آپ کی بات مانی کتنا آپ کا کہا مانا آج تصور کیجئے آپ کو یہ ایک دن مل جائے مجھے ایک دن مل جائے صرف تصور سمجھانے کے لیے کہ ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار سکیں موجود ہوں ہم اس دور میں ہوتے چلے جائیں ایک دن مل جائے تو میری جو موجودہ حالت ہے میری جو موجودہ کیفیت ہے میرے ایمان کی میرے اعمال کی کیا وہ اس قابل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکوں میں میرا ایمان میرا عمل اس چیز کے لیے تیار ہے باقی پیشی تو کل اللہ کے سامنے ہے ہی ہے کل قیامت کے دن اس دن تو بالکل کھلا کھلا چھٹا حساب ہوگا کپڑا کچھ نہیں ہوگا غیر مختون اللہ کے سامنے ڈائریکٹ بات ہوگی کوئی بیچ میں ترجمان نہیں ہوگا وہ تو ایک پیشی الگ ہے وہ تو عرض اکبر ہے وہ جو سب سے بڑی پیشی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض اوثر پہ بھی سامنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفات کے لیے ہم انسانی جب ماری ماری پھرے گے اللہ سے صرف یہ کہہ دیا جائے یہ گزارش کر دی جائے کہ اللہ سوال و جواب شروع کر دے حساب و کتاب شروع کر دے یہ جو قیامت کا منظر ہے کھایا جا رہا ہے جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں یہاں سے ہم نکل جائیں حساب و کتاب تو شروع ہو تو یہاں سے تو نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے حوضے کوسر پر جائیں گے سراط پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر ہوگا کئی ایک موقع پر ملاقات ہو جائے گی اس دنیا میں اگر رہنے کو جینے کو مل جائے میرے عمل کی حالت میرے اندر دل کی کیفیت میرے ایمان کے اندر جو بے ایمانی کا کھوٹ ہے میرے اندر جو عملی چوری موجود ہے میرے اندر کے جو معاملات ہیں میرے دنیا کے جو معاملات ہیں میرا یہ شور شرابہ یہ ڈھول ڈھمکا میرا چہرہ میرا انداز میرا کردار میرا اخلاق میری آپ سے محبت میری نماز کا طریقہ میرا حج میرے یہ معاملات کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت سے موافق ہے آپ کے طریقے سے موافق ہے یعنی ایسا ہوگا کہ میں اس بات کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محبت کرنے والا امتی ہوں آپ سے آپ کی چاہت رکھنے والا امتی ہوں کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو سچی محبت ہوتی ہے وہ بغیر تکلف کے محبوب پر اثر انداز ہو جاتی ہے یہ فطرتی قانون ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے بن کہے بن سمجھے اس لاشوری کیفیت میں اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے اس کے سٹائل میں بات کرتا ہے اس کی طرح ہاتھ ہلاتا ہے اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کی طرح لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے اس کی طرح کی خوشبو استعمال کرتا ہے کہ وہ بڑا آدمی یہ کام کر رہا ہے ہمارے یہاں یہ ایڈورٹائزنگ کمپنی مارکیٹنگ جو ہوتی ہے بڑی چیزوں کی جو مشہوری کی جاتی ہے کیوں ان اداکاروں فنکاروں اور کرکٹرس کو لایا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیں بڑے پسند ہوتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں جس انداز میں جو لباس وہ پہن رہے ہیں جو چیز وہ استعمال کر رہے ہیں لوگ دیکھا دیکھی ان کے ان کو کریں گے میرے لیے اللہ تک پہنچنے کا ایک کی ذریعہ ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صاحب نے اپنی اس محبت کی سچائی کی دلیل دی کہا کہ کدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے سیدنا ان سب مالک نے فرماتے اللہ کے سید بخاری کے جی سے کہنے کدو دوبا کدو بڑا پسند تھا کھاتے تو پلیٹ میں ڈھونڈتے سالن کے اندر شوربے کے اندر کے خاتے. اب ہمیں جو اس کدو سے محبت ہوئی وہ تکلفاً نہیں تھی کدو شریف کہہ کر زبرستی آدمی کھائے دل نہیں چاہ رہا زبرستی کھا رہا ایسا نہیں تھا کیونکہ آپ کو پسند تھا اس محبت نے ہمارے اندر اثر کیا اور اندر سے ہم نے اس کدو سے محبت کرنا میں پسند آ گیا اور ہم بھی شوق سے کھانے لگے کیونکہ آپ کی حالانکہ یہ محبت یہ والے انداز اپنانا ان مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کیا آپ زبردستی کدو کھائیں کہ اللہ کے نبی وسلم کدو کھاتے تھے یہ سنت کے طریقوں میں نہیں ہے لیکن یہ محبت کی دلیوں میں اعلیٰ ترین دلیل ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ویسے ہو جائے اور ان چیزوں میں جن چیزوں میں اللہ کو منانا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے جن کو اللہ کی عبادت کہا جاتا ہے ان میں لازمی اور فرض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو کیونکہ دو ہی قاعدے ہیں جو دنیا اور آخرت کے لیے ہیں کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی اور اس طریقے سے ہوگی جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یہی پورا مفہوم اور ہے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشد عبادت ایک اللہ کی ہے کسی اور کی ہو نہیں سکتی اور جو عبادت ہے وہ اشد محمد رسول اللہ جو اللہ نے اپنا رسول اور قاصب بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے طریقے آپ کے ذریعے سے اس لیے اٹھیے ڈھونڈیے تلاش کیجیے یہ محبت اپنی ثابت کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا آپ کس طریقے سے اٹھتے تھے, کھاتے پیتے تھے چلتے تھے کام کاج کرتے تھے بزار میں رہتے تھے گھر میں رہتے تھے اور کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے آپ کی نماز کا طریقہ کیا تھا آپ کے روزے کا طریقہ کیا تھا آپ کی سنت کیا تھی آپ نے کہاں کرنے کی کسی کام کی اجازت دی کہاں کسی کام سے منع کیا کچھ چیزوں کی مثالیں میں پہلے خطبے کے آغاز میں استغفر اللہ لی و لکم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين